شہید اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز اچھا میرے محترم جب مکہ پتا سے پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ صلاح دیا کے اندر کیا ہوا کہ دس سال کیا نہیں کرنے آپس میں جنگ نہیں کرنے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آثار نظر آ رہے تھے کہ یہ آج کو کیا کریں گے توڑیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ عتیں نازل ہوئیں یہ ایتیں نازل ہوئیں پتہ مکہ سے پہلے اور ان کے عہد توڑنے سے بھی پہلے ان کے احد توڑنے سے بھی پہلے مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ ان کے خلاف جنگ کی تیاری کرو پھر مسلمانوں کے دل کے اندر خیال پیدا ہوتا تھا کہ کچھ مبانے تو ہیں کیسے جنگ کی تیاری کریں ایک تو ہمارا ان کے ساتھ کیا ہے بھئی معاہدہ ہے کیا ہے وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ معاہدہ خود توڑیں گے تم نہیں توڑو گے یہ خود توڑیں گے یا ایسے نہیں کہ معاہدے کو کپت کریں ایک اور معنی تھا کہ یہ بیت اللہ کے مجاور ہیں تو اس لیے ان کے ساتھ جنگ کرنی مناسب نہیں اللہ نے فرمایا میرے گھر کے مجاور متولی مشرق بن سکتے ہیں مواحد بن سکتے ہیں وہ ہے بھگو ان کو تم متولی بنو تیسرا معنی یہ تھا کہ یہ رشتہ دار ہیں ہمارے یا رشتہ داروں کو قتل کرنا بھی ٹھیک نہیں اللہ نے فرمایا جو خدا رسول کے دشمن ہیں تمہارے رشتے دار ہیں چھوڑو اے رشتے کو یہ تین معنی تھے جنگ سے ان تینوں موانے کا موان صلاسام کہتے ہیں ان تینوں کا اضالہ کیا گیا اور ان کو کہا گیا جنگ کی تیاری کرو تو ابھی جو آئے آپ کے سامنے آئیں گی نا یہ فتح مکہ سے بھی پہلے ہیں اور ان کے نق ز سے بھی کیا ہیں پہلے ہیں کہ بطور پیشین کوئی کیا ہے کہ وعدہ توڑیں گے تب آپ سمجھ آئے گی کیف یکون و مشرقین حکم جماعت اول پہلی جماعت کون سی ہے جی آ یہ مکے کے مشرق حکم جماعت اول اور اضالہ مانے نمبر ایک تین معنی ہو گے سب کا اضالا ہوگا حکم جماعت اول اور اضالا معنی نمبر ایک فیقون ولی کیوں کر ہو سکتا ہے واسطے مشرقین کے آحد قابل رعایت آہد کے ساتھ کا لکھنا ہے قابل رعایت ان کے آدھ کی رعایت نہ کرو توڑیں گے کیوں کر ہو سکتا ہے واسطے مشرقین کے آہد قابل رعایت نزدیک اللہ کے اور نزدیک رسول اس کے عل الزین تم ہاں مگر جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا نزدیک مسجد حرام کے یہ جماعت دو مراد ہے لکھ لو جماعت دو وہ بنو کنانا والے جن کے نو مہینے باقی رہ گئے تھے مگر جن کے ساتھ معاہدہ کیا تھا انہیں نزدیک مسجد حرام ہوئے جب تک وہ مستقیم رہیں واسطے تمہارے مستقیم تم بھی رہو اللہ تعالی محبت رکھتے ہیں متقین کے ساتھ اب پہلے بھی لفظ کیفا کا تھا اب بھی لفظ کیا ہے کیفا کا ہے یہ مشرقین مکہ کے بارے میں تو کیفا کے ساتھ یادا برائے بیان یادہ برائے اللہ کے بجائے اسلام لکھو کام -e تین علتیں بیان کی گئی ہیں یادہ برائے بیان الا نمبر ایک. کہ ان کا عہد جو ہے قابل رعایت نہیں ہے وہ اس لیے کہ یہ اس انتظار میں ہیں کہ کوئی موقع پائیں اور تمہارے اوپر کیا کریں حملہ کریں تمہاری رشتہ داری قرابت کا خیال نہ کریں اللہ تنبرے کیوں کر ہو سکتا ہے ان کا عہد قابل رعایت حالانکہ اگر یہ غالب ہوں تمہارے اوپر اللہ یار کبون نہ لحاظ کریں گے تمہارے اندر علن قرابت کا علمان کا من لکھنا ہے اے رشتہ داری قرابت نہ لحاظ کریں گے تمہارے اندر قرابت کا ولا ذمہ اور نہ عہد کا علن قرابت ذمہ عہد یہ نہیں لحاظ کریں گے کہ راضی کرتے ہیں تم کو پھگاتا اپنے منہ کے ساتھ اور انکار کرتے ہیں ان کے دل وہ اکثر ہوں پاسوں اور اکثر ان کے کیا ہیں شریر ہیں کیا ہیں شریر شرارت ان کے اندر یہ علت نمبر ایک لکھی ہے آگے آیات اللہ علت نمبر دو. دوسری علت یہ ہے کہ انہوں نے محبت لگائی ہوئی ہے دنیا فانی کے ساتھ اور اللہ کے آیات کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے ورنہ قرآن آ کے سنیں ان کو سمجھ حاصل ہو قرآن کی بجائے ان کی یاری کس کے ساتھ ہے جی؟ متائے دنیا کے ساتھ اکبر نے کہا سن لو یارو اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں یاروں نے کہا یہ کو غلط تنخا نہیں تو کچھ بھی نہیں ہاں یہی ہے ان کے سامنے متائیں دنیا ہے یورزون کون اور اچھا جی اشتراو اشتراو پہ پہنچ گئے نا اللہ تمبر دو اشتراؤ کو پسند کیا پسند کیا انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے سا منن قیمت تھوڑی بھائی تھوڑی قیمت کا منع ہے تھوڑی نہ لو باقی ساری کائنات جو ہے سمن کلیل ہے ایس میں ہاں متاعد دنیا کلیل بسد ان سبیلے لہٰذا روک گئے اللہ کی راہ سے بے شا وہ برے اعمال کر رہے ہیں لا یار کو بونا اللہ نمبر تین اس میں تعمیم ہے اللہ نمبر تین ہے اور اس میں تعمیم ہے کیونکہ پہلے یہ تھا لا یار کو فی کو تمہارے ساتھ ان کی لڑائی ہو تو رشتہ داری کا لحاظ نہیں کریں گے آپ فرمایا عام مومن کیا جتنی دنیا میں مومن ہے تو تعمیم نہ ہو گئی نہیں پاس کریں گے کسی مومن کے اندر قرابت کا نہ عہد کا اور یہ لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے ترغیب توبہ اگر توبہ کریں قائم کریں نماز کو دیں زکوٰۃ کو تمہارے بھائی ہیں دین کے اندر اور کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو ان لوگوں یہ جانتے ہیں وائن نا کا یہ ترہیب ہے پہلے ترغیب توبہ تھی اب کیا ہے آ ڈراوا ہے اور اس میں نہ کے جینیں عہد کا حکم ہے اور اگر توڑ دیں اپنے اہدوں کو قسموں کو بعد عہد کے تانا لگائیں کہ اس کے اندر تمہارے دین کے اندر پکا تلو آئی متلفر پھر تم لڑو اور آئی متل کوفر کے چودھری آم آم کافر نہ مارو مارنا ہے تو ٹھنڈ کو مارو کیا اور سب ٹھنڈوں کا بڑا ٹھنڈ امریکہ اے میں قاتل آئیمت القفر قرآن کہہ رہا ہے قفر کے چودروں کو مارو وہ چودری مریں گے تو قفر ختم ہوگا اگر عام آدمیوں کو آپ نے مارا تو قفر کے جو چودری ہیں بیٹھے رہے وہ تو کوفر کو پھیلاتے رہیں گے سمحان اللہ قرآن قرآن ہے جان کے کیا بہترین کمارین ہیں انہم لا ایمان لہم ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں لا لاللہم ینتہون لڑو ان کے ساتھ کہ وہ باز آ جائے میرے محترام یہ بھی لکھ دو کہیں تو اچھا ہے کہ یہ آیات جو تھے نا یہ ناک زحاد سے پہلے کے ہیں فتہ مکہ سے بھی پہلے تھے جو آیات ابھی آئے ہیں اور ناک زحاد سے بھی کہیں پہلے ہیں مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ احاد کو توڑیں گے اگلی ایتیں جو اب آ رہی ہیں نا یہ ناک زحاد کے بعد ہیں اللہ تو <قاتلون> ماہ <قوما> ان کے کنارے پہ لکھ لو جی یہ آیات حد کے بعد کی ہے اسلام <وزق> اور ان میں ترغیب جہاد ہے قرآن کو سمجھو سمجھے باقی چیزوں کے بعد وقت ضائع کرتے ہیں لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے آ. اللہ کے کلام کو سمجھو ترغیب جہاز لکھی ہے نہیں لڑتے تم ایسی قوم کے ساتھ جنہوں نے نا کازو ناکو جنہوں نے اپنی قسموں کو اور آدھ کو توڑ دیا تو ہم معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے تو کس وقت نازر آج شکنی کے بار ناز جنہوں نے توڑا اپنی قسموں کو کس کے ساتھ نیچے لکھ بے ایانت بنی بکر بے ایانت بنی بکر الا خزا بے ایانت بنی بکر اللہ خزا بنی بکر نے خدا کے ساتھ جو لڑائی کی تو انہوں نے امداد کی تھی مکے والوں یا نہیں قسمیں توڑ دی بے ایانت بنی بکر اللہ خزا اچھا جی اور ناقص و احمان ہوں جہاد نمبر ایک لکھو بہم بے بخراج رسول یہ مقتذی نمبر دو ارادہ کیا تھا انہوں نے ساتھ نکالے رسول کے وہم ہم قوم یہ نمبر تین مختصی اور انہوں نے چھیڑا ہے تم کو پہلی دفعہ تم نے تو نہیں چھیڑا یہ نق زحاد ہو گیا کا ڈرتے ہو تم ان سے اللہ زیادہ لائک ہو کہ ڈرو سے اگر ہو میں مومن قاتلو ہم لڑو ان کے ساتھ حز بحم اللہ یہ وعدہ نمبر ایک ہمت کرو عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کے ساتھ وہ یوخم وعدہ نمبر کتنی رسوا کرے گا ان کو وہ ینسر کم آئے ہم نمبر تین مدد کرے گا تمہاری ان کے اوپر و یشور قوم مومنینین یہ سمرہ ہے اور شفا دے گا قوم مومنین کے سینے کو قوم مومنین کے سینے کو شفا دے گا بھائی جو مومن مکے میں تھے حضرت بلال وغیرہ ان کو تکلیفیں دیتے تھے یا نہیں تو جب ان کو مارو گے ٹھنڈوں کو تو حضرت بلال نعرہ نہیں لگائیں گے نعرہ تکبیر اسلام رسلام زندہ با یہ سارے بدماش مر گئے تو شفا ہوگی ان کے دل ہو گیا نہیں کوئی چوں یا نہیں, یا نہیں اور شفا دے گا قوم مومنین کے سینوں کو با یو ذہب غیر خلوب اہم اور دور کرے گا ان کے دلوں کی جلن کو ان کے دلوں میں جو غصہ ہے کافروں کے متعلق وہ جب مر جائیں گے تو جلن دور ہو جائے گی وہ یتوب اللہ علام شاہ اور مہربانی فرمائیں گے اللہ توبہ قبول کریں گے جس کی چاہیں گے علام شاہ کے نیچے لکھو ابو سفیان اور اکرما بھائی یہ بھی دونوں تھے تو ٹھنٹ نہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے حضرت سورے تہن اور اکرم بھی مسلمان ہو گئے کس کا بیٹا تھا ابو جہل کا بیٹا تھا سمجھے دیکھتا ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ یہ بلوچ جو ہے نا ابو جہل کی اولاد ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے ہم ابو جہل کی اولاد ہیں یہ تم ثابت کر دو کہ حضرت اکرما کے علاوہ کوئی اور ابو جہل کا بیٹا تھا جس کی اولاد چلی ہو ہم صابی کے اولاد ہیں بھائی حضرت اکرما صحابی <laughs> تو اگلا آدھی کا وہی وہ ہو گیا <laughs> تو کہاں پہنچ گئی تو ابو سفیان اور اکرما اللہ نے ان پہ کیا کیا کرم فرمائے مسلمان ہو گئے ام حسب تم منت رکھو تم بھی مومنین مومنین کو تنبیہ کی گئی کہ ہر وقت تم جہاد کے لیے تیار رہو یار ایسے نہیں ملتا یار تکلیفوں کے ساتھ ملتا ہے کیا ہاں تو یار ملے گا <laughs> ام ہنسب تم تمبی مومنین کا گمان کیا تم نے یہ کہ چھوڑے جاؤ گے ایسے اور ابھی تک نہیں ظاہر کیا اللہ نے ان لوگوں کو جو مجاہد ہیں تم سے ولامیت تخو اور نہیں بنایا انہوں نے سوائے اللہ کے اور سوائے رسول کے اور سوائے مومنین کو دلی دوست ولی جام اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کرے نا جو فقط مومنین کو دلی دوست بناتے ہیں کفار کے ساتھ ان کی یاری نہیں آئے واللہ اللہ خبیر ماتام سمجھے جی چاہ جی ما کان عل میں نے عرض کیا تھا نا کہ پہلا مانے ان کی لڑی سے کیا تھا آحد تو فرمایا احد توڑیں گے پھر احد انہوں نے توڑ بھی دیا اب دوسرا ماں یہ تھا کہ یہ اللہ کے گھر کے کیا ہیں مجاور ہیں مجاور ہیں بہت اللہ کے فرمایا یہ نجس ہیں ان مل مشرے گونا مجاور بنے گا خدا کے گھر کا بھگو پلیتوں کو تو تم ہو بیت اللہ کے آگے وہ تولی بنو سمجھے اضالہ مان ثانی لکھو جی اضالہ مان ثانی نہیں زیبہ دیتا مشرقین کو یہ بات کہ تعمیر کریں اللہ کی مسجدوں کے جو کہ گواہی دینے والے ہیں اپنی ذاتوں پہ کفر کے الاائے کہ حابت تامال انجام کو ان کے سارے اعمال یہ ضائع ہیں چاہے بیت اللہ کی تعمیر کریں ذرا ثواب نہیں کفر کی وجہ سے اور نار کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے انما یامر مساجد اللہ عامرین مساجد کے اوساف مسجدوں کو یہ لوگ آباد کر سکتے ہیں جن میں یہ اوصاف ہیں آمرین مساجد کے اوصاف یقینی بات ہے کہ آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو وہ کہ آمن باللہ ایمان لاتے ساتھ اللہ کے ساتھ دن قیامت کے یہ صفت نمبر کیا ہے ایک ان کے عقائد بھی درست آگے اعمال بھی درست واقع مسئلہ نمبر دو آت زکا نمبر کتنی جی تین ولم یکش اللہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے نمبر کتنی چار پاسا ثمرہ لکھ لو امید ہے یہ کہ لوگ اپنے مقصود تک پہنچ جائیں گے بھائی ہدایت تو پہلے ہے ان کو یہاں معتدین کا منع کیا کرو گے اپنے مقصود تک پہنچ جائیں گے کہ جنت کی ہدایت مراد ہے اللہ کی رضا اللہ کا دیدار اسمید ہے یہ لوگ اپنے مقصود تک پہنچ گئے اجالتم سکایت الحاظ مباحدین اور مشرقین کا تفاوت مباحدین اور مشرقین کا تفاوت بیان کیا گیا اس کا شان نزول کوئی ایسے لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عباس نے فرمایا حضرت علی کو حضرت عباس پہلے کافر تھے نا حضرت علی تو بچپن میں مسلمان ہوئے علی دیکھ میں بیت اللہ کو کے اندر سکھایا میرے ذمے ہے حاجوں کا پانی پلانا میں حاجوں کو پانی پلاتا ہوں سمجھے جی اور مسجد حرام کی تعمیر کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں ہم حصہ لیتے ہیں تم کیا کرتے ہو کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے اصل ایمان ایمان اگر نہ ہو تو حاجوں کو پانی پلانا اور عمارت کرنی فضول ہے وہ ابو جہل نے پتہ نہیں کتنے حاج کیے ہوں گے کتنے عمرے کیے ہوں گے بیت اللہ کا تواب تو روزانہ کرتا ہوگا تب اس کو کوئی حاج یا بھو جال کہہ سکتا ہے جی کا آ... جال تم کیا, کیا تم نے حاجوں کو پانی پلانا اور عمارت مسجد حرام کی کمن آمن بلّا ادھر عمل کا لمع ہے کا امل من آمن باللہ اس شاخ کے عمل کے برابر جو ایمان لات ساتھ اللہ کے دن قیامت کے یاد کرتا اللہ کرم اللہ استغور. یہ دونوں برابر نہیں کون دونوں ایک مباہد ایک مشرق اللہ کے ہاں اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی فرماتے قوم ظالمین کی یعنی ان کو مقصود تک نہیں پہنچائیں گے بیش کے اندر اللہ زینا بنو بشارت پہلے تفاوت تھا مومنین اور مشرقین کا اب مومنین کاملین کے لیے بشارت بھی ہے اور ان کے اوساف بھی ہیں جو لوگ ایمان لائے بس نمبر ایک دو, دو فی سبی جہاد فی صبی اللہ کتنے جی آجہاد کے اللہ کے راستے میں اپنے مالو جانوں کے ساتھ آزم و درا جاتاً لکھو سمرا یہ بہت بڑے ہیں بیت بار درجے کے اللہ کے ہاں اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے خوشخبری دیتا ان کو ان کا رب رحمت اپنی خصوصی رحمت کی رضا کی وہ جناتین اور باغات بہشتیں کہ ان کے لیے اس کے اندر نعمتیں ہوں گی دائمی ہمیشہ رہیں گے ان اللہ حضیم یا مرو یہ کتنا معنی آگے دی معنی سالس کا ازالہ ڈبلو ڈبلو تیسرا معنی یہ داکر تھا داکر کہ داکر ہمارے کہیں جی رشتہ دار ہیں تو فرمایا جو خدا رسول کا دشمن ہو یہ کیا رشتہ دار ہے چھوڑا ایسی رشتہ داری کو معنی سالس کا ازالہ اے ایمان والو نہ بناؤ تم اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست اگر پسند کریں کفر کو کس کے اوپر ایمان کے اوپر وہ میت و انجامِ انجام دوستی کا انجام اور جس شاید نے دوست بنایا ان کو تم میں سے پائیے ظالم ہو گئے اللہ کے گا جاری لگو کو لنکان باؤ کم وہی چلا آیا ہے مان سال اس کا اظہار آپ فنما دیجئے اگر ہوں باپ دادا تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہارے تمہاری بیوی تمہارا کنبھا قبیلہ اور وہ مال جن کو تم کسب کر رہے ہو اور وہ تجارت جس کے بے رونق ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے نہیں کہ اب ہماری تجارتی اچھی نہیں چل رہی ایسی تجارت کے اندیشہ کرتے ان کے بے رونق ہونے کا مساکن ہو ایسے گھر محلات جن کو تم پسند کرتے ہو احبا الیکم احبا کے نیچری کو خبر کانا یہ کانا کی خبر ہے کانا کہاں تھا جی اے آباد یہ سب کے سب زیادہ محبوب ہوں طرف تمہارے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے ان کو اگر پیارا کرتے ہو تو انتظار کرو کس کے انتظار کرو او خدا کے عذاب کی کس کے انتظار کرو ہاں انتظار کرو یہاں تک کہ لائے اللہ, اللہ تعالیٰ اپنا حکم عذاب کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نئی مقصود تک پہنچاتے قوم فاسقین ہو فاصق لوگ جو ہیں مقصود تک نہیں پہنچ سکتے ان کو باعث نہیں ملے گی اللہ کی رضا نہیں ہوگی یہاں بھی لا یادی کا منع کیا ہے مقصود تک نہیں پہنچ یہ نہیں کہ ہدایت نہیں دیتے بھئی فاسق آدمی ہدایت پہ آ نہیں سکتا توبہ کر لے یا مقصود تک پہنچانا مراد ہے